شاہ صاحب ایک صاحب نے نام اپنا نہیں لکھا لیکن وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ شاہ صاحب جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر کے بغیر نماز پڑھاتے ہیں اور جب باہر دورے پر جاتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھاتے ہیں براہ کرم وضاحت پر جی وضاحت کوئی نام نہیں لکھے بالکل فری پورٹ ہے نام مت لکھ مسئلہ کیا ہے دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں یا باہر اتنی بڑی مسجدیں ہیں نہیں کہ جس میں آدمی مجور ہو کہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا اس کے بغیر نماز نہیں ہو اتنے آدمی نہیں ہوتے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی میری آواز جو ہے میں جب اپنے یہاں میمن مسجد مسلیحدین گارڈن میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت بڑی مسجد ہے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ لاؤڈ پہ نماز ہوتی نہیں ہوتی اس کو نہیں ابھی ہم پہلے اس کو بیان کر چکے عید کی نماز جمعے کی نماز میں پورا ہمارا مسلم دن گارڈن بھرا ہوا ہوتا ہے چاروں منزل اوپر تک بھری ہوتی ہیں تو مجھے تیس سال اس مسجد میں ہو گئے ورنہ مجھے پچاس سال ہو گئے نماز پڑھا تھی. تیس سال مجھے اس مسجد میں ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے کہا بھائی جمعہ خراب ہو گیا ہمارا ہمیں آواز نہیں آئی اگر ہم استعمال نہیں کرتے اس کا پورا اہتمام انتظام کرتے ایک بات دوسری بات یہ کہ دیکھیے کہیں اگر ہم نے لاؤڈ پڑھا دی تو ایک جگہ شروع سے وہ کہیں اگر ہمارا بس نہیں چلتا شروع سے لاؤڈ چل رہا تو کبھی کبھی کیا ہوتا کہیں لاؤڈ اسپیک بند کرے تو وہاں فتنہ ہوتا کہ بھائی لاؤڈ پہ نماز کیوں نہیں ہوئی ایسا اگر کسی جگہ فتنہ ہو اس کے بھی ہم نے کئی طریقے نکالے وہ طریقہ کیا ہے کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر بند نہیں ہوگا صاحب یہاں لوگ جو بن جا کر رہے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ مائک جو ہے کسی پیچھے کو دے, دے دیتے ہیں لو بھائی تم تکبیر کہتے رہو ٹھیک ہے ہم یہاں لگا کے نماز نہیں پڑھاتے اور کہیں اگر پڑھا بھی دی تو اس میں مطلب یہی ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے کہ لوگ نماز جمعہ میں اپنے بھی ہوتے ہیں پڑھائے بھی ہوتے ہیں نماز کے بعد ہنگامہ کر دیں کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا کبھی کبھی فتنے سے بچنے کے لیے اگر ایسا کر دیا جائے تو صرف فتنے سے بچنا ہوتا سمجھ گئے نا موقف یہی ہے ہمارا کہ حت امکان کوشش کی جائے کہ نماز لاؤٹ پر نہیں ہو میں نے پہلے بتا دیا لاؤ اسپیکر کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جو آواز نکلتی ہے یہ آواز بولنے والے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس میں اختلاف جن علماء نے کہا کہ یہ آواز ہماری ہے جو ہم بول رہے ہیں انہوں نے جواز کا فتوا دیا اور جنہوں نے کہا کہ یہ ڈوپلیکیٹ آواز ہے جو آواز امپلی فیر میں ٹکرانے کے بعد ایک صدا بازگشت پیدا ہوتی جیسے صدا باز جو ایکو انگریزی میں کہہ دیں اس کو میں سمجھاؤں آپ کو جیسے جنگل میں جائیں آپ اور آپ آواز کریں آ آپ منہ بند کر لیں پیچھے آواز آتی ہے آ حالانکہ آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں. یا اسی طرح کوئی خالی مکان ہو خالی گھر ہو آپ کچھ بات کریں تو آپ کے لب تو بند ہو گئے میں پیچھے سے سدا باز گش آتی ہے ای کو حالانکہ آپ نہیں بول رہے ہیں. تو اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ اس سے نکلنے والی آواز امام کی اپنی ہے یا نہیں تو جنہوں نے اپنی ہے انہوں نے اس کے جواز کا دیا ٹھیک دنیا بھاری اسی پر پڑ رہی جو کہتے ہیں کہ اس کی نہیں ہے ہم تو آپ کی خیر و خواہی کے لیے اس سے بچ کر کے اپنی اصل آواز سے آپ کو نماز پڑھا دیتے ہیں